اور آخرت اسے ملتی ہے دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے چھوڑنے اور طلب کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک یہودی ساتھ تین روٹیاں تھیں آپ نے فرمایا راستے میں مجھے دینا اور راستے میں گیا ایک روٹی کھا گیا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیا فرمایا میں نے تین دی تھی تو دو, دو دے رہا ہے اب رسول خدا کو نوز بلا جھٹلا رہا ہے کھا گیا بھائی مان. مان. کہتا <تصفح> ہے تو <"TU> تو غلط <تصفح> کہتا <تصفح> ہے دی مجھے دو تو کہتا ہے تین دیا میں نے آپ خاموش ہو گئے آگے گئے تین اینٹیں سونے کی پڑی تھیں آپ نے فرمایا بانٹ لیں ہاں بانٹ لو فرمایا ایک تیری ایک میری اور ایک اس کی جس نے تین روٹیاں تیسری روٹی کھائی کہتا ہے یہ رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے ہی مان سے کھایا ہے میں نے آپ کے جھوٹ بول دیا یہودی ہے تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا اب اینٹ آ گئی اب اقرار کر رہا ہے آپ نے فرمایا بےمان یہ تینوں لے جا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے آیا ڈاکو تین بیٹھے تھے انہوں نے چھا پھیرا یہودی کو تینوں اینٹیں کھینچ لی اب ان کا انجام دنیا کے پیچھے دیکھو ڈاکووں کا کیا ہوا اب ایک ڈاکو کو کہا جاؤ روٹی لے آؤ وہ بھاگا روٹی لینے کے لیے جب وہاں گیا تو اب راستے میں وہ کر رہا ہے یار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 قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا ہے ومن من اللہ لا اللہ کے سوا کو ایک اور سچا ہے تو اللہ نے مہر لگا دی یہود نصارہ کافروں کے لیے اب منافق یہ اللہ منافق کون ہے جو میں نے کہا بندہ منافق جو ہیں بندہ نفس وہ منافق ہوتا ہے تو منافق کی اللہ نے یہ نشانی نہیں بتائی کون سی نشانی بتائی بشرمنافکین محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو یا اللہ منافق کون ہے اللہ خزون ال کافرینا اولیا منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں اللہ نے فرمایا ان تم سس کم حاصل تسو ہم تمہاری برائی تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے تمہاری ملک ترقی ان کا بربادی ہے وہ ان تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تفرا بیا وہ خوشیاں مناتے ملک ہیں, ملک ہیں ملک تمہاری مصیبت ان کی خوشی ہے اور تمہارا سکھ ان کا دکھ ہے قرآن مجید ہے مانتے اور نہیں مانتے اب میں آخری جو ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر مسلمانوں میں نے آپ کو اخلاص کی بھی مثال دے دی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 نہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلا پولیس تلاش کر رہی ہے پتہ نہیں کون مار گیا بارہ کے بارہ بندے خاندان کے صبح اٹھے چھوٹے بڑے مرے پڑے تھے پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ گیس پھٹا ہے ملتان میں اے لاہور میں پھر سلنڈر سلینڈر پھنسے دوسرا پھٹ گیا تیسرا پھٹ گیا تو بلڈنگ گری چالیس بندے وہاں سلنڈر نے مار دیے ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی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 شوگر کینسر ایڈ اور زندگی میں برکت نہیں رہی وہ سو سال والی زندگی نہیں رہی پیشین حضرت نو السلام کے پاس عورت آئی یار خدا دعا منگو رونے لگ گئی کہ میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں زندگی میں برکت نہیں ہے آپ ہنس پڑے <coughs> بولی کیوں ہنسے فرمایا کورب کیا متیس چالیس پچاس عمریں ہوں گی یا حضرت تو وہ درخت کے سایت تلے جو کہ دعا منگا رہی ہے کہ تین سو سال کے بچے مر رہے ہیں میری برکت نہیں ہے چالیس پچاس تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو آپ نے, اس نے کہا وہ تو درخت کے سایہ تلے بیٹھ کر گزارے گے مکان کیا بنائیں گے آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے یہ سرے جو آ رہے ہیں نا یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں یہ کچے مکان جب تک تھے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 بستیاں کی بستیاں افغانستان میں لاشیں پڑی ہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہے بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بمب اپنی قوم کو مروا رہے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہماری عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے تو مسلمان جو جس کو اپنی ماں بہن کی پہچان نہیں جن کو اپنی پہچان وہ ہماری دیا بہنوں کی عزت رکھ رہے ہیں ارے یہی سکول والے یہی تعلیم والے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 اسلام نے فرمایا اللہ نے کہ حویلی کے اندر بھی اس کو کہو یہ قرآن مجید ہے کہ آہستہ قدم رکھے انہوں نے ہماری عورت کو بہر نکال دیا اب ریس پر آ گئی نکریں پہن کر ریس کر رہی ہیں تو کادی حسین احمد نے جلوس نکالا اور کاریں جلائیں یار لوگوں کی کاریں جلانا یہ کوئی انسانیت ہے بلر کی لندن پڑتی ہے ارے جو سکول میں جا سکتی ہے وہ ریس بھی کر سکتی ہے بھاگ بھی سکتی ہے اور نکر بھی پہن سکتی ہے مسلمان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 دیکھو مسلمان ان کی دو روپئے بیس روپئے زیادہ لے دو روپئے زیادہ لگاتا ہے دو روپئے مسلمان سے دو روپئے کم میں نہیں لیتا کہ مسلمان کو میں دو روپئے نفع دے دوں کیا مسلمان اسی کا نام ہے کہ بغیر پیپسی کے یہ لیور برادری کی ہیں پیپسی یہ سارے صابن لائف گوائے میں کیپری صابن استعمال کرتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کا ہے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 مسلمان اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے اور یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ جو ہمیں دو روپے چیز کے بدلے نفع نہیں دینا چاہتا وہ تعلیم کے لیے نوے ارب ڈالر دے رہا ہے ایمان سے ہمیں غیرت نہیں رہی میں ملتان سے آ رہا ایک بندہ اٹھ کھڑا کہ یار تم ہندوستانی فلم لگاؤ دیکھو میں آپ کو اپنی مسلمانیت ہم بتا رہے ہیں میں نے پہلے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جرم تسلیم کر لے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 بینڈ پترون تعلیم والے کسی نے نہیں بولا میں اٹھ کر ڈرائیور کو کہا میں کہ لانتی دلہ یہ شرم نہیں آتا تیری بیٹی کو رام چندر سے بھی آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے رونا آتا ہے مسلمان وہ قوم دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار بڑوں کو بم مارتا ہے بچوں کو کترے پلا رہا ہے ارے مومن مسلمان قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ایمان سے آپ کے پاس وہ ہے رکھا ہوا یہ چبیس اگست کو مسلمان دن اخبار سمجھنا بات کو اخبار غلط خبر نہیں دیتے اگر دیں تو دوسرے دن وہ تردید آ جاتی ہے اگر نہ کریں تو ان پر کیس ہوتا ہوتا ہے اور لاکھوں روپے ان پر جمار جرمانہ ہو جاتا ہے غلط بات نہیں لکھ سکتے یہ دن اخبار کی فوٹو اسٹیٹ میں نے کرائی ہے چوبیس اگست کو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 تو سکول میں کنجری کنجر نیچکوں میں بھی ساری ملی ہوئی ہیں ایک کنجری کی بیٹی جاری تھی میں نے اس کا لباس دے کر میں نے کہا بیٹی یہ لباس وہ ہس پڑی کہتا ہے چاچا میں تائفا کی بیٹی ہوں میں چاہے ننگی ہو کر جاؤں تو میں مجھ پر جائز ہے تو سکول میں جو ہے آم بھی ہیں تو امتیازی مذہب ہے اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سار جس کو ہم بڑا لقب کہتے ہیں سار سار سارا دن <سؤال> ایمان سے کنجر کو سر نہیں کہہ سکتے میں نے چھوٹے کنجروں کو دیت بڑے کنجر کو سر کہتے سنا چھوٹے چور ڈاکو بدماش سب سار دیت دیت میں آ گئے اتنا گندا ارفات ارے جس کو یہودی سار کہ وہ بندے کا بیٹا ہوگا ایمان سے شیطان جس کو کہے سر اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے کافروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے اور یہودی جو ہے یہ شیطان کی شکل میں موجود ہے سر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 ڈیڈی آ گیا کار لے کر کھڑا ہے لڑکی یہ لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر نیچے پیر اٹکائے ہوئے ہیں وہ کھڑا ہے چابی لے کر میں نے پوچھا, پوچھا کنٹین والے سے یہ کون ہے اس نے کہا اس لڑکی کا باپ ہے میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا یہ ایک گھنٹہ بیٹھی رہے اس کو جورت نہیں ہے بیٹی کو کہ یہ ہے ڈیڈی ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ٹیڈی ہمارا معاشرہ ہے ٹیڈی دیکھیں نا چھوٹے چولے والے آگے پیچھے ننگے وین کہاں نہ کمیس کیا دونوں دبر چھپ گئے ایمان سے کہ قرآن ہمارا مشالے رہا ہے نہیں آئے ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چولے کسی نے پسند کیے کہاں قوم چلی گئی پھر تو مسلمان کہلاتا ہے ایک بزرگ نے کہا مومن جو ہے مکن تیس ہوتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا نہیں اگر کھینچتا ہے تو وہ منافق کا ہے منہ می نہیں ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے اب تو کھینچا جا رہا ہےتلون کمی اس بیچ میں ہے یہ الماری ہے الماری وہ ہے شوکیش شوکیش سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے سوچ لینا ہے جب جب بھائی ٹیڈی ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا بہن بھی ایک قز کی سلوار پہنے گی وہ بھی ٹیڈی بنے گی اور خدا کی قسمت ارے ہمارے بچے جو ہیں نہ یہ مردوں میں شمار ہیں نہ ہماری لڑکیاں عورتوں میں شمار ہیں دیکھو سو تو صحیح اب یہ جوان بیٹھے ہیں ارے پچیس تیس سال کے آگے نہیں جائیں گے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 دواؤں کے اثرات ایسے پڑے کمزوری کے اب وہی اس کے لیے حکیم ہمارا ہے ہم نے بتایا چودہ ہزار کا نقصہ طاقت کا بن رہا ہے اب طاقت کے دوا وہ سسرال والے رو رہے ہیں کہ کیا ہوگی اب تو جا طاقت کر وہ سارے کیا مسلمان اس کا نام مسلمانیت ہے جہاں لکھو دبلا پن بنو یہ شہروں میں لکھا ہوا ہے رکشہ جا رہا ہے ہمارے پاس دبلا بن بننے کے ایسے بہترین دوا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی مر جائیں ایمان سے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 اس وقت اگر تو نے خدا سے تعلق بنانا ہے خدا پر بھروسہ کرنا ہے روزی کا اللہ نے وہاں روح میں یہ وعدہ نہیں رہا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں اللہ نے وہاں وعدہ لیا الس تو بے رب کیا تمہارا میں رزاق نہیں ہوں روح میں وعدہ لے لیا ارے الہ ماننا آسان ہے رزاق ماننا مشکل ہے ہم نے خدا کو رزاق نہیں مانا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 اسی سے ہمارے بچی بچیوں کو تباہ کر رہا ہے لڑکا خراب ہو جاتا ہے مسلمان ہماری ارے کچا کمرہ بنا لے روکی سوکھی کھا لے بھی بہن کو گھر بٹھا لے یار وہ محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ارے بے غیرتی دے مرغے نالو سات سروں دا چنگا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 یہ نہیں ہے کہ کادمی والا ادھر ہے نورانی والا جلوس نکلا علی پور ادھر کادمی والے ادھر چوک میں آپس میں گالی دینے رکھ گئے ارے ایمان سے جس کا تعلق احمد رضا خان سے ہے وہ گول شریف والی سرکار کی غلام ہے سے شریف والی کا بھی غلام ہے شیخ ابدم تمام ولیوں کا غلام ہوگا ارے ولی والے بھی آپس میں دوست ہوں گے اور ولی جو ہے ولی والا جو ہے وہ ہر ولی کا غلام ہوگا مذہب ہنسی دارم ملت حضرت خلیل دوستارم سب را... سا... چہر یارم زیر سایہ ہر ولی یہ بریلوی شہر سے تعلق ہے مجھے کہتے ہیں جی بریلوی جماعت کے خلاف میں نے کہا اس جماعت جیسی بدتمیز جماعت کہیں نہیں ہے ہم بریلوی نہیں ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں مسلمان ہماری نسبت اصولی نسبت پر فروئی نسبت میں بتا میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے ایک طرف کازمی صاحب ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہو گئے دو ہو گئے دو ہو گئے دوسری طرف دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں ہو گئیں تو یہ تو صحب گئے اس کا نام جمہوریت ہے ہم اس کو نہیں مانتے کلّا یا خبیس ہوا کا کسرت الخبیس محبوب نیک بد برابر نہیں برے چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہوں یہ جمہوریت لانا تھا تیسرا پہلا انہوں نے کہا بھائی سکول چھوڑ دو ووٹ چھوڑ دو ٹی وی گھر میں نہ رکھو العالمین اور اس نے کہا ہر ایک جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے دیوبند کا یہ پیپل پارٹی ہے یہ مسلم لیگ ہے تمہیں میں غیرت کا جھنڈا بتاؤں ہاں وہ بزرگ تھے کیا ڈرتے انہوں نے کہا غیرت کا جھنڈا اس کے مکان پر ان نہ ہوگا قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے آگے کہتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے گھر میں نہ چالے رات دن کنجر کھانا گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے کہو کو کنجری کنجرا کوئی آنے دے گا گھر میں اور یہودی نے ٹی وی کے ذریعے افغانستان وہ مفت ٹی ویا لا کر دے رہا ہے ارے ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں کنجری کنجر ناچ رہے ہیں انہوں نے نام بدال لیے مسلمان پیرا ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے یہ گلوکار فنکار ادا کار کنجری کنجر انہوں نے نام بدلے ہیں جس طرح ہجام جو ہے نا یہ بال تراشتا ہے ہجام جانتے ہیں آپ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 کو گھر میں نہیں آنے دے گا کنجریاں اور کنجر ناچتی ہیں مسلمان اپنے مسلمانوں والی روایت ارے ہمارے تمہارے بزرگ بستی سے قریب گانے نہیں دیتے تھے ایمان سے تمہارے ہمارے دادا آپ کو پتہ نہیں ہے روایت بستی کے ساتھ نہیں گانے دیتے تھے اور سر نگا آتا تو اسے بچھا دیتے تھے جوتے تو لفر آ گیا وہ بزرگوں والے روایت علامہ اقبال فرماتے ہیں بیکار سمجھ کے بجھا دیا جن کو تو نے وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ چشمے برآہدے کون رہتا ہوں میں اہل محفل کو پرانی داستان کہتا ہوں میں پھر یہ جہل سکول والے کہتے ہیں جی علامہ اقبال بھی تو پڑھا ارمان سے کہو میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے بے وقوف ہر جگہ بے وقوف ہوتا ہے سکولوں سے بے میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے میں سے پوچھوں کیوں خلاف ہو گیا مجھے نہیں کہیں گے اللہ اقبال تمہارا ہے کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا ہے تمہارے خلاف ہے تو ہمیں بتاؤ وہ تمہارے خلاف کیوں ہے تم بتاؤ ہم سے کیوں سوال کرتے ہو دوسرا یہ پھل جو کھا رہا ہو نا کھٹا میٹھا اس سے پوچھیں گے سمجھنے کی بات ہے اگر وہ کہے یہ پھل ایک بندہ نہیں کھا رہا ایک کھا رہا ہے پوچھیں گے کس سے جو کھا رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا جس نے نہیں کھایا اس سے تو نہیں پوچھیں گے اگر وہ کہہ دے یہ پھل کھٹا ہے تو بزرگان دین فرمے اگر خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے فیل کو دیکھو تو کھٹا پھل کھانا پڑے گا اس لیے اللہ اقبال کی خبر کو دیکھو فیل کو مت دیکھو میں آ رہا ہوں ادھر سے مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا میں آپ کو کہتا ہوں ادھر نہ جاؤ ڈاکو کھڑا ہے لوٹتا ہے ارے میری خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے میرے فیل کو دیکھو تو میں لوٹتے آ رہا ہوں تو تم بھی لوٹے جاؤ گے نا یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ اللہ اقبال آپ نے فرمایا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لبے سے نکل جاتی ہے کہ فراغت لائے گی تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا ساتھ ملحد بھی ہو جائیں گے وہی ملحد ہیں وہی ظالم ہیں مجھے چپراسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا دکھا دو لوٹنے والے ظالم درندے واشی ایمان سے مائم مجھے یہاں قتل کر دینا ایک بندہ مجھے دکھا دو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 کم وی کم نارا اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کو اور آپ کو میری آگ سے بچا لو یہی دوستی ہے بیٹا بیٹا انہیں میری آگ سے بچاؤ روزی میں دوں گا ارے جو اس نے فکر ہے جو ہمارے ذمہ ہے سے بے فکر تو میں جو پیغام دیتا تھا چاہتا تھا وہ دیا آز میں بلند آور سوز جگر آور علامہ اقبال فرماتے ہیں آز میں بلند آور سوز جگر آور شمشیر پدر خا ہی بازو پدر آو فرمایا اگر باپ دادے والی شمشیر چاہتا ہے تو بازو ہی لے مسلمان ہم غیرت نہیں کریں گے تو یاد سمجھنا نہ ہماری روزہ ہے نہ نماز ہے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے یہ جدا ہے نہیں الحمد للہ رب المین دعا مانگو یا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے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 دین امان ہمارے بیٹی بہنوں کو یا اللہ پردہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے عورتوں کو بھی غیرت مند کر دے یا اللہ ہماری عزت بچا لے تمام مومنین حاضرین کی عزت بچا لے صلی اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی محمد وعلی آلہی وعلی اصحابی اجمائین بے رحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ بستک و عباد رب ہاں بابا جہاں شیطانی تقریبات ہوتی ہیں وہاں رحمانی نہیں ہوتی آپ زم زم شراب اکٹھے نہیں ہوتا جہاں کنجری ننگی ہو کر جس جگہ ناچ سکتی ہے اس جگہ قرآن نہیں پڑھا سکتا ایمان سے کو مسجد میں کنجری ناچے گی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عامالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو ومن یدلل فلا حادی لہو ونشاد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو ونشاد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من سد اللہ کا ریم بنا والشاکرین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 یا وہ بات کروں جو اسے نا پسند ہو موقع محل عنوان کے مطابق میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق تاف